اعوذ باللہ اللہ علی من الشیطان الرجیم. بسم اللہ قصہ جی پانچواں قصہ دوسرے اور تیسرے دعوی سے متعلق دوسرا اور تحریر کا تھا نا اچھا وہ دوسرا اس نا پہ ہے یہ قوم میں شعیب جو تھی نا یہ تاجر تھے اور تجارت کے اندر کمی بیشی کرتے تھے مثال طور قید ہو وزن ہو اس کے اندر کمی بیشی کرتے تھے اور یہ کمی بیشی کرنا حرام تھا یا حلال تھا تو اس کو حلال سمجھتے تھے تو تحریر تحریم کا مسئلہ آ نا مشرق بھی تھے تو دونوں دعو سے تعلق ہے باقی مدین علاقے کا نام بھی مدین تھا قوم کا نام بھی کیا تھا مدین تھا دونوں کو علاقہ بھی مدین قوم بھی مدین کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے مدین بن ابراہیم ان کے نام پر تھا یہ علاقہ مدین بن ابراہیم کے نام پہ علاقہ بھی وہی اس کی اولاد بھی مدین ہو گئی اور بھیجا ہم نے تر مدین کے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو ان کو اصحاب اے کہتے کیونکہ ساتھ ایک بڑا جنگل تھا قال یا قوم تبلیغ تبلیغ شعیب پر میری قوم عبادت کو اللہ کی نہیں واسطے تمہارے کوئی معلوم سوائے اس کے تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس دلیل تمہارے رب کی طرف سے دلیل کیا تھی یا تو شعیب علیہ السلام پہ کوئی صحیفہ نازل تھا یا کوئی موجزہ تھا اس کی صراحت نہیں ملتی بہارہ یہ چیزیں تھیں فاؤ فرق پاس پورا کرو تم ماپ کو تول کو نہ گھٹا کے دے لوگوں کو ان کی چیزیں اور نہ فساد کرو زمین کے اندر بعد اصلاح کے یہ تو پڑا ہے نا آپ نے یعنی شرک نہ کرو بعض اصلاح کے بے باس رسول یہ بہتر ہے تمہارے لیے ذرا تم میں ایک اور خرابی تھی ان کے اندر شرک بھی تھا ماپ توول میں بھی کمی بیشی کرتے تھے اور تیسری خرابی یہ تھی کہ ڈاکو بھی تھے کیا ڈاکو بھی تھے ڈکیجی بھی کرتے تھے ولاقو بالکل نسرات اور نہ بیٹھو تم اوپر ہر راستے تھے کہ دھمکیاں دیتے ہو لوگوں کو ڈکیتی بھی کرتے تھے اور اللہ کی راہ سے روکتے بھی تھے کہ شاید کی بات نہ سنو روکتے ہو تم اللہ کی راہ سے اس کو جن جی مان لاتا ہے ساتھ اس کے طلب کرتے ہو اس کے اندر کجیے عید اور یاد کرو جب تھے تم تھوڑے پس اللہ نے کثیر کر دیا تم کو اور دیکھو کیسے تھا انجام مفس کا اور اگر ہے ایک طےفا تم میں سے ایمان لائے ساتھ اس چیز کے کہ بھیجا گیا میں ساتھ اس کے اور ایک طے پائے وہ ایمان نہیں لائے تو صبر کرو یہاں تک فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں کا تو اتنے تک تو حضرت شعیب علیہ السلام کی چاہتی جی تبلیغ شعیب او قال یا قوم سے اتنے تک آگے اناد قوم وہی سرداران سامنے آ گئے انعد قوم کافی سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم سے البتہ ضرور نکالیں کہ ہم تجھ کو ہے شاعر اور جو مومن تیرے ساتھ رہتے ہیں اے یوں مانا نہ کرو جو لوگ ایمان لائے ساتھ تیرے کیونکہ وہ لوگ حضرت شاعر کے ساتھ ایمان مان لائے تھے شاعر تو پہلے سے مومن تھے تو مانے کا کرو گے جو مومن تیرے ساتھ رہتے ہیں ان کو نکالیں گے جی اپنی بستی سے اولا تونسی ملاتن یا البتہ ضرور لوٹو ہماری مذہب کے اندر یہاں ایک اشکال ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان کے مسئلہ پہ تھے کیا تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ لوٹاؤ پہلے اس مذہب کے اندر تھے اب لوٹاؤ تو یا تو یہ ہے تغلی کیا کیونکہ شعیب علیہ السلام ان کے مذہب میں نہیں تھے تو باقی لوگ تو تھے نا تو ان کو غلبہ دے دیا یا یہ آدھا بم سارا ہے آدھا یود بم سارا ہو جاؤ لوٹنے کا ما ہو جاؤ ہمارے مذہب میں کالا پر میں شعیب علیہ السلام نے اگر کہ ہوں ہم نا پسند کرنے والے پھر بھی زبردستی لوٹاؤ گے تاکہ بہتان بازا ہم نے اوپر اللہ کے جھوٹ کا اگر لوٹے ہم تمہارے مذہب کے اندر بعد اس کے نجات بھی ہم کو اللہ نے اس سے غلط مذہب سے اور نہیں لائق واسطے ہمارے یہ کہ لوٹے یا ہو جائیں دونوں مانیں بیچ اس کے مگر یہ کہ چاہے اللہ ہمارا رب اللہ چاہے تو تو مالک ہے ہم اپنے اختیار سے ہی لوٹیں گے پراخ ہے رب ہمارا ہر چیز پہ بیت بار علم کے خاص اللہ پہ ہم نے توقع کیا اے ہمارے پروردگار افتاح عملی فیصلہ کر دے یا عملی فیصلہ لکھو یعنی کافروں کو عذاب دے دے عملی فیصلہ کر ہمارے درمیان اور ہماری قوم کے درمیان ساتھ حق کے تو ہے بہترین فیصلہ کرنے ہے وکال المال الزین کافر القمے ہی کوئی انعد ہے کی قوم کا کاف سرداروں نے جن کفر کیا اسی کی قوم سے البتہ اتباع کی تم نے شعائد کی کہ غریبوں کو کہا بے شک تم اس وقت خسارے میں پڑ جاؤ گے یعنی ہم تمہیں سزا دیں گے قتل و قتال ہوگا لیکن ان کو کیا سزا دیتے اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آیا تین پہار پہ پا پہ خزرت ہم اے انجام انداز انجان پس پکڑ لیا ان کو زلزلے زلزلے کے ساتھ سیاح بھی لکھو زلزلہ بھی تھا آواز بھی تھی ہو گیا اپنے گھروں کے اندر اونھے پڑے جن لوگوں نے جٹھلا شاہد کو گویا کہ نہ مقیم رہے وہاں اتنی تباہی ہوئی نا ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے گھر بھی وہاں نہیں تھے جن لوگوں نے جٹلا شاہد کو وہ خاصر بن گئے کہتے تو مومنین کو دے کہ تم نے شائب کی تباہ کی تو انکم کو مز اللہ خاصر خاصر خود ہو گئے پتولہ حضرت شائب ان سے کون قوم قوم سا ندا ہے سنانے کے لیے تأثر ہے لے کرو ندا ہے تأثر اے میری قوم البتہ کی پہنچا میں نے تمہارے پاس پیغام اپنے رب کے اور خیر خی کرتا رہا تو کیسے میں غم کھوں کھاؤں, کھاؤں, کھاؤں, کھاؤں بہرحال افسوس تو ہے لیکن زیادہ غم میں نہیں کھاتا اس غم کے اندر کڑھ جاؤں تکلیف میں پڑ جاؤں یہ میں تلنی تھی یہ جی انبیاء کے قصے کتنی آ پانچ چھٹا کسا بعد میں ہے گم علیہ السلام کا درمیان میں سنت اللہ کا بیان ہے سنت اللہ کا بیان پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالی مقذبین کو پہلے چھوٹا چھوٹا عذاب دیتے ہیں مقذبین جو کو تھوڑا چھوٹا معمولی عذاب دیتے ہیں تاکہ سمجھ جائیں لیکن جب نہیں سمجھتے تو دوسرے نمبر پہ استدراج ہوتا ہے کیا ڈھیلا رسہ دے دیتے ہیں کھاؤ پیو مزے کرو شار پھر جب مغرور ہوتے ہیں تو پھر سخت عذاب دے کے ان کا بالکل جڑ کاٹ دی جاتی ہے تباہی کر دی جاتی ہے تو سنت اللہ میں یہ تین شعبے ہوئے پہلے معمولی عذاب اس کے بعد کا استدار اس کے بعد کا سخت عذاب دیکھو جی اور نہیں بھیجا ہم نے بیچ کسی بستی کے اندر کوئی نبی بھی قزاب اللہ اخذنا سے پہلے کا مقدر ہے کیونکہ عذاب تقزیب پہ مرتب ہوتا ہے یا ارسال انبیاء پہ پہ فقزہ بھو بس جٹھلایا انہوں نے اس کو اللہ اخذنا اس کے نیچے لکھو ابتدائی تمبی ابتدائی تنبی مگر پکڑا ہم نے اس بستی کے رہن والوں کو ساتھ تنگ دستی کے بیماری کے تا کہ وہ آج کریں گڑ گڑائیں یہ کیا تھا جی ابتدائی تمبی معمولی آزاد اس کے بعد آ استدراج سم بدلنا مکان سیہ سیاح لو جی استدراج پھر لائے ہم جا بجا بدحالی کے خوشحالی کو پھر لائے ہم جا بجا بدہالی کے خالی یہاں تاکہ وہ بہت ہو گئے افاؤ کا معنی کاسورو بہت ہو گئے مال کے لحاظ سے عدد کے لحاظ سے اور کہنے لگے تاکہ پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو بھی تکلیف اور خوشی کہ ہمیں جو تکلیف پہلے پہنچی ہے نا یہ اتفاق کے زمانہ ہے کیا اتفاق زمانے. ہمارے باپ دادا کو بھی ایسی تکلیف کوئی عذاب شذاب نہیں آگا بھی نہیں مانا آ. پہنچی تھی ہمارے باپ دادا کو تکلیف اور خوشی یعنی یہ اتفاق کے زمانہ سے ہے لیکن پھر پکڑا ہم نے ان کو اچانک اور وہ شو نہیں رکھتے تھے یہ آخری گرفت ہے سخت یہ سمجھی جی یہ تین شو پہ آ گئے نہیں ہے پہلے کہا ابتدائی تمبی اس کے بعد استراج برس ادا ولاحل القرا ترغیب ایمان اور اگر کہا کہ بستیوں والے ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو کھول دیتے ہم ان کے بربرکتے آسمان سے زمین سے لیکن انہوں نے جٹھلایا پس پکڑا ہم نے ان کو بس اب آبے اب کے کش کرتے تھے آفا ہم نہل القرا تخویف دنیا بھی آپ بھی سمجھو تخویف دنیا کیا پر بے غم ہو گئے بستیوں والے یہ کہ آج یا ان کے پاس عذاب ہمارا رات کے وقت درا حالے کے نیند کرنے والے ہوں یا امن میں ہیں بستیوں والے یہ کہ آج یا ان کے پاس عذاب ہمارا ذہن چاشت کے وقت اس حال میں کہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں یہ لاہو اللہ سب کو لاب اللہ میں مشغول افواہ میں کیا پس بیگم ہو گئے اللہ کے دا سے مکر اللہ کا نے کہا لکھنا ہے خدا کا دا پس نہیں بیگم ہوتے اللہ کے دا سے مگر قوم تھا شریف اوالم للذین یارسون یار الارض. وہی تفریح دنیا بھی چلی آ رہی ہے لم یا دے کمنا لکھو لم یتبین لم یا دے بنے لم یتبین کیا نہیں واضح ہوا واسطے ان لوگوں کے جو وارث ہوتے ہیں زمین کے بعد اہل ہا یعنی ممباد ہلاک اہل ہا زمین میں جو پہلے لوگ رہتے تھے وہ مر گئے ہلاک ہو گئے اب دوسرے لوگ ہیں تو ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جیسے وہ نافرمانی سے ہلاک ہو گئے اللہ ہمیں بھی بے فرمانی سے ہلاک کر سکتے ہیں عبرت حاصل کریں اللہ اس کے نیتے لکھو فائل موخر یہ فائل ہے کس کا جی لم یادے کا کیا نہیں واضح ہوئی ان لوگوں کے لیے یہ چیز کون سی چیز کہ اللہ نشا اگر ہم چاہیں تو اصب نہ ان کو بھی ہلاک کر دیں جیسے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا ان کو بھی ہلاک کر دیں بس بم ان کے گناہوں کے ہم ہلاک کر سکتے ہیں لیکن ان کی عجیب کیفیت ہے سمجھ نہیں رہے وہ ایسی لے کہ ان کے دلوں کے اوپر کر لگ گئی ہے موہر عذاب بھی دیکھ رہے ہیں پھر بھی نہیں سمجھتے وہ نت بولا کلو سبب بے غفلا کا سبب یہی ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی سبب غفلت اور موہر لگاتے ہیں ان کے دلوں کے اوپا پاس ہونے ہی سنتے ساتھ دل کے بھئی آج کل یہی حال ہے یا نہیں سیلاب آ رہا ہے آسمانی سیلاب ہے زمینی سیلاب ہے پھر بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ساتھ ہی کہتے ہیں وہاں چوریاں کر رہے ہیں خود جو سیلاب کے اندر مبتلا ہے نا وہی سیلاب والے ایک دوسرے کی چوری کر رہے ہیں موقع میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک طرف ہو اور ہم چوری کر لیں خود بھی آگاہ میں مبتلا ہے چوری بھی کر رہے ہیں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں مہر لگاتے ان کے دلوں پہ پز وہ نہیں سنتے تل کل قرآ خلاصہ ما سبق برائے تسلی رسول خلاصہ ما سبق برائے, برائے تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بستیاں تھیں کہ بیان کرتے ہم تیرے اوپر ان کی باس خبریں اور ابا تاری آئے تھے ان کے پار رسول ان کے دلائل وا گلے گی نہ تھے تا کہ ایمان لائیں بس اب اب اس کے جٹھلا چکے تھے ابتدا میں مین قابلوں کا نے کہا لکھو ابتدا بھائی ابتدا جو انہوں نے جٹلایا نا تو زد پہ آ گئے کیا اب جی ہم نہیں مانتے با ج آیا ہے تو جٹلا آیا ہے ضد میں آ گئے اسی طرح موہر لگاتے اللہ تعالی اوپر دل کافروں کے وما وجدنا اور نہ پائے ہم نے اکثر ان کے وفائے آحج آحج سے پہلے کیا لکھنا ہے ہمارے ساتھ جو احج کیا تھا انہیں پورا نہیں کیا خدا کے احد پہلے پڑھ چکے ہو بائن وجدنا ان بمان با ہے کہ مخفہ من المسکلا اور بے شک پایا ہم نے اکثر ان کو بے فرمان سما باسنا ممباد موسا یہ کسان کی دنیا جی یہ پہلے دعوے سے متعلق ہے پہلا دعوی کیا تھا کہ قرآن کو بہادری کے ساتھ پہنچاؤ توحید کو بہادری کے ساتھ پہنچاؤ اور اس میں کوئی دل تنگی نہ لاؤ جیسے موسا علیہ السلام نے بہادری کے ساتھ پہنچایا چھٹا قصہ ہے پہلے دعوے سے متعلق اس میں موسا علیہ السلام کے آٹھ واقعات ہیں موسا علیہ السلام کی زندگی کے کتنے واقعات ہیں آٹھ نمبر ایک لکھو سما باسنا من موسا واقعہ نمبر ایک پھر بھیجا ہم نے ان کے بعد موس علیہ السلام کو اپنے موجزات دے کے طرح فرون کے اور اس کے درباریوں کے پاس ظالم بہا ظالم کمر کا پس کفر کیا انہوں نے ساتھ ان کے موجاد کو نہ مانا کفر کیا پس دے کیسے تھا انجام مفسدین کا اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے فراؤن بے شک میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے آنا حقیقن, علی اللہ حقیقن سے پہلے کا مقدر ہے بھی آنا اور حقیق کا من قائم میں قائم ہوں اوپر اس بات کے کہ نہ کہوں میں اوپر اللہ کے مگر حق بات تاکہ لے آیا ہوں میں تمہارے پاس دلیل واضح تمہارے رب کی طرف سے موجاد ہیں پت بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل حضرت موس علیہ السلام نے کرانو کے سامنے اللہ کی توحید بھی بیان کی اور تحریک آزادی چلائی کیا چلے تحریک آزادی اور تحریک آزادی میں تکلیفیں آتی ہیں بہت ان کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا بار بار المتہ ہندوستان میں تحریک آزادی کے بانی کون تھے حضرت شیخ الہ ہند رحمت اللہ علیہ کون حضرت شیخ الہند تھے انہوں نے تحریر آزادی چلائی تھی تحریک ریشمی رما اور تحریک کی خلافت اور آپ کی خدمت میں عز کروں میں آپ کی کراچی کے اندر ان کا مرکز تھا مدرسہ کھڈا کیا ادھر ہے اپنا سمندر کے قریب ہے مدرسہ کھڈا اس کے موت تھے حضرت مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الاگرد تھے یہ مرکز ادھر تھا حیدرآباد کے اندر شائق صاحب تھے اس وقت نام مجھے بھول گیا ہے تھے وہ نو مسلم شائخ تھے حیدرآباد میں وہ مرکز تھا اور آگے سکھر کے اندر مرکز تھا امرور شریف حضرت مولانا تاج محمود امروٹی تھے ہمارے ہاں خان پور میں مرکز تھا دین پور شریف حضرت مولانا خلیفہ غلام رحمتہ اللہ علیہ تھے وہاں ایک مرکز تھا وہاں صوبہ سرحد کے اندر وہاں حاجی صاحب تھے وہ تھے یہ مراٹ میں بنا تھے تحریر آزادی تھے اور مولانا عبید اللہ سنگھ کو افغانستان بھیج دیا تھا دیکھو جی تو حاضرات لو صاحب السلام نے تحریک آزادی جی چلی نہیں کہ پارسل بھیج میرے ساتھ بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اس نے قال کال نے کہا ان کون کا جی تب اگر تی موجہ لایا ہے تو لے آؤ اس کو اگر ہے تو سچو سے پر میں حاضر میں تو موجہ لایا ہوں تو حاضرات نے اپنا آسا ڈالا کیا ڈالا آسا ڈالا نیچے ہو کیا بن گیا جی اجہا بن گیا جب اجیہ بن گیا بڑا سو ایسے منہ نکالا کھانے کے لیے کس کو فراؤن کو کن دوڑا ہو گربائی اس کے منت کی خدا کے لیے خدا کے لیے میں ایمان لاؤں گا ایمان لاؤں گا بہرحال فی ہمیں ہم نے معافی تو حضرت نے پھر پکڑ لیا اس کو کیا بن گیا آسا بن گیا پر ڈالا آسا اپنا پر اچانک یہ اج دہا تھا واضح ایک بات سمجھیے کہ ادھر ہے سوبان اج دہا تھا موٹا لیکن ایک اور جگہ میں کان جان کیا گویا کہ وہ کیا تھا پتلا سانپ تھا وہ ادھر پتلا سانپ ہے ادھر سوبان ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جسامت میں کیا تھا وہ سوبان تھا موٹا تھا لیکن سریول حرکت ہونے میں کیا تیز حرکت کرنے میں کیا تھا پتلے کی طرح تھا اس لیے وہاں کہا گیا کان نہ ہو کاننا یعنی سری اور حرکت معلوم تھا گویا کے پتلا ہے پر حقیقت میں وہ پتلا نہیں تھا وہاں کان نہ کا لفظ ہے ادھر حقیقت میں سوبان میں ایک موجہ تو یہ تھا دوسرا موجہ میری طرف دیکھو یہ میرا ہے نہ ہاتھ ادھر نیچے اپنا کمیز کے نیچے بغل میں دبا کے ایسے نکالتے تھے تو چمکدار تھا دا؟ چمکدار اور کھینچا ہاتھ اپنے کو بغل میں دبا کر پر اچانک وہ چمکدار تھا دیکھنے والوں کے لیے قال المالا مین قوم فران یہ خرابی یہ ملا بچاتے ہیں کہتے ہیں فرون کا ارادہ ہوا ایمان لانے کا لیکن ساد جی ملا بیٹھے تھے نا سرداران بدمات سنجے جی ہاں یہ خبیص آدمی تھے انہوں نے کام بگاڑا انہوں نے کہا تو جادوگر ہے کیا ہے؟ حضرت جادوگر ہے آپ علاقے کے جادوگروں کو اکٹھا کرو ملک کے جادوگروں کو مقابلہ کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے کہا کہ کیا وجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر یہ حضرات تھے ان کے دور خلافت میں امن تھا آپ کے دور خلافت میں کیا ہے امن نہیں رہا لڑے ہیں ٹھیک ہے نا پریشان رہتے فرمانے لگے ان کے مشیر تھے ہم ہمارے مشیر ہو تو <laughs> یہ اس لیے خرابی ہے تو مشیر ہی خرابی کرتے ہیں کال البالاو نے قوم فراون کہا سرداروں نے قوم فراؤن سے بے شکیے البتہ جادوگر ہے ماہر علی من ارادہ کرتا ہے کہ نکالے تم کو تمہارے ملک سے بس کیا مشورہ کرتے ہو تم پمازہ تاموروں کیا مشورہ کرتے ہو تم یہ بہت سے سردار بیٹھے تھے نا تو بعض سرداروں نے کہا کابینہ کابینہ کے بعد وزیروں نے کہا یہ کیا ہے جادوگر ہیں مشورہ کرو تو دوسروں نے کہا وزیروں نے فرو اس کو اور اس کے بھائی کو محلت دے دو چند دن کے لیے دن مقرر کر لو دن کیا کرو مقرر کرو جادو جادوگروں کو منگا لو مقابلہ کرا لو کہنے لگے کہ اوپر حاشے پہ لکھ لو آر جے اصل میں تھا آر جے اے ہو جے اے ہوئے بر وزن کیا ہے افل باب فال کا ہے ار جا ارجا ان اس کا من کیا ہے دینا اور یہ امر کا سیگا ہے ارجے جے ہو ضمیر علیحدہ ہے تو ایک کراط میں اس کی طرح ہے ارجے ہو لیکن یہ آسم کی کراط ہے انہوں نے کیا کر دیا ہے تقریب کر دی ہے محلد دو اس کو اور اس کے بھائی کو اور جو شہروں کے اندر چپراسی آشرین منا چپراسی چوکی دار جو اکٹھا کر رہے ہیں جادوگروں کو لائیں تیرے پاس ساتھ ہر جادوگر ماہر کو دن مقرر ہو گیا حضرت موس علیہ السلام نے کہا مائ کم یوم زینا ہمارا تمہارا وعدہ قبضہ ہے جشن کا دن فراؤن کوئی جشن منایا تھا تو حضرت نے فرمایا جشن پہ ویسے لوگ وہ پہلے ہی اکٹھے ہو جاتے تھے یا نہیں جشن کے دن لوگ اکٹھے ہو جائیں گے مخلوق کافی ہوگی سارے لوگ دیکھ لیں گے آ گئے جی جادوگر فراؤن کے پاس ان چوکی دار لے آئے اب دیکھو میرے عزیز جو حق والا ہوتا ہے نا وہ لالچی نہیں ہوتا حق والا جو باطل والے ہیں اہل باطل کیا ہوتے ہیں لالچی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کم اگر ہم غالب ہو جائیں تو کوئی معاوضہ بھی ملے گا ایسے شیسے اوسنے کا صرف معاوضہ معاوضہ بھی دوں گا عہدہ بھی دوں گا کیا مقرر بھی بن جاؤ گے آگے جادوگر کھرون کے پاس کہنے لگے بے شک واسطے ہمارے بہت مواوضہ ہوگا اگر ہوں ہم غالب یہاں نا بھی ناوی ترکیب سمجھو کہ ناہ لو مبتدا ہے یا نہیں تو کیا ہونا چاہیے غالبین یا غالبون ہو تو خبر تو غالبون ہونی چاہیے نہ لو مبتدا تو ہو تو اس کا جواب وہ پہلے گزر چکا ہے کہ ناہ لو لکھو ضمیر فصل نہ لو ضمیر فصل لا محل لہ مین الراب اور غالبین خبر ہے کنہ کی کس کی تو کانا کیا عمل کرتا ہے اس مغرفہ خبر کو نس یہ خبر ہے اب سمجھ آئیے نا کالا نام کہنے کہ ہاں ہاں بے شرط و مقربین سے بن جاؤ گے کیا مانا معاوضہ بھی دوں گا عہدہ بھی دوں گا کالو یا موسا کیفیت مقابلہ اب جی مقابلہ شروع ہوا کیفیت مقابلہ کہنے لگے ہے موسا یا تو تو ڈال پھیل ہے یا یہ کہ ہم پہلے ڈالیں کہ یہاں بھی ناہن و ضمیر فصل کا ہے کالا الکو موسا علیہ السلام نے کہا ڈالو یہاں آپ سوال کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو جادو کا حکم کر رہے ہیں حالانکہ جادو تو کیا ہے آرام ہے تو کیسے حکم کر رہے ہیں کہ ڈالو اس کا جواب یہ کہ یہ حکم نہیں ہے اس کو کہتے ہیں بے پروئی ظاہر کرنی کیا؟ تو میں لکھواتا ہوں لگاؤ جو زور لگا لگا لو یہ کیا ہے حکم ہے یا بے پروئی ظاہر کر رہے ہیں بے پروئی ظاہر حکم نہیں ہے اظہار آدم مبالات عربی میں اظہار آدم مبالات یعنی میں یہ کوئی پرو نہیں بے پروئی کو ظاہر کر رہے ہیں پناہ ڈالو ڈالو پر جب ڈالے انہوں نے کہا ڈالے کوئی لاٹیاں تھی کچھ رسیاں تھی تو سہاروا ہوا نندا جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ کیا مطلب وہ تھی لاٹیاں رسیاں ان کی حقیقت نہیں بدلی تھی وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا اور لوگ یہ سمجھتے تھے کیا ہیں یہ سانپ لوگوں کو سانپ نظر آئے پون پا پون پا تو حضرت موس علیہ السلام کو بھی سانپ نظر آئے تو مو علیہ السلام تو دل میں ڈر گئے کہ میرا سانپ ایک ہے یہ سینکڑوں سانپ ہیں کیا مخابرہ کروں گا میں اللہ نے فرمایا ڈر نہ کر تیرا ایک سانپ سب پہ کیا ہوگا غالب ہو جائے گا دیکھو جادو کیا انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ اور ڈرایا ان کو اور لئے جادو بڑا کہ من علیہ السلام ہی ڈر گئے ایک بات میں عرض کروں جادو دو قسم کا ہوتا ہے ایک جادو وہ ہوتا ہے جس سے حقیقت نہیں بدلتی جیسے حقیقت نہیں بدلتی صرف آنکھوں پہ جادو کیا جاتا ہے یہ وہی جادو تھا حقیقت نہیں بدلی تھی صرف آنکھوں پہ جادو تھا دوسرا جادو وہ ہوتا ہے جس سے حقیقت بھی بدل جاتی ہے سمجھے مثال طور حقیقت کیا بن جائیں لاٹھی سانپ بن جائیں یہ بنگال کے اندر جادو ہوتا تھا مشہور وہ کسی انسان کے اوپر جادو کرتے تھے نا تو اس کو جلدی جلدی سوہ مار دیتے تھے وہ بھیڑ بن جاتی بکری بن جاتی اور حقیقت ہی بدل جاتی بنگال کا جادو بڑا مشہور تھا تو بھارت جادو دونوں کے اسم ایک کے ساتھ حقیقت بدلتی ہے دوسرے کے ساتھ حقیقت ہی بدلتی صرف آنکھوں پہ جادو کیا جاتا ہے ہماری زبان میں اس کو کہتے ہیں آنکھ مندر آنکھ مندر کہتے ہیں تو صحیح آدھو سندھی آخ مندر دیکھو باہو ہے ڈال اپنا انہوں نے جو ڈالا نا اچانک وہ نگلتا تھا ان کے سب جھوٹوں کو <laughs> وہ جھوٹ بائے ہوئے حقیقت ان کی کیا تھی وہی لکڑیاں رسیاں تھیں نظر آ رہے تھے سانپ وہ سارا جھوٹ مور کو نکل گیا بس ثابت ہو گیا حق اور باطل ہوا جو کوئی کرتے تھے پغول مال تھا بس مغلوب ہو گئے وہاں کون مغلوب ہو گئے کن اور اس کے سارے کرندے اور پھر زلیل ہو گئے جادوگر تھے سمجھدار انہوں نے سوچا کہ اس ملک کے اندر ہمارا مقابلہ کرنے والا تو کوئی جادوگر ہے نہیں ہم ماہر ہیں اور یہ دیکھو اس کا سانپ نگل گیا ساری لکڑی وغیرہ ہماری وہ تو جان رہے تھے کہ سانپ نہیں لکڑی ہیں صرف ایک شوبدہ بازی تھی تو انہیں کہا ہو نہ ہو یہ اللہ کے کہیں نبی ہیں سچے وہ تو گر پڑے سیدھا کرنے والے اور مومن میں بن جائیں وہ سہارا اور ڈال دیے گئے جادوگر سیجا کرنے والے یہاں لفظ کیا ہے ڈال دیے گئے حالانکہ کہنا یوں چاہیے تھا کہ خرا سہارا تو سی دے میں کیا گر پڑے ادھر کیا ہے ڈال دیے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جب خدائی نشان دیکھا کہ موجہ کیا ہے خدائی نشان تو خدائی نشان کو دیکھ کے جلال ربانی کو دیکھ کے مجبور ہو گئے کیا اس چیز نے ان کو ڈال دیا سجدے میں آپ دیکھو میرے محترم پہلے بھی علم تھا یہ بھی علم تھا پہلے انہوں نے لاٹو کو ڈالا کس کا مقابلہ کرنے کے لیے حق کا مقابلہ کرنے اب یہاں سرو کو ڈالا کس کے لیے ایمان لانے کے لیے تو وہ بھی الکا ہے یہ بھی کیا ہے علم فرق ہے کالوا منا کہ ایمان لمسا لال امین کے یعنی رب من سبارو کہ رب منہ سبہار کیوں فرمایا تعین کے لیے کیا اس لیے کہ اگر صرف یوں کہ منا برب العالمین تو وہ کران بھی تو رب کا دعوی کرتا تھا نہیں انرب کو مل آلہ اس لیے رب العالمین سے مراد کون ہے کہ منہ سار ہارون کے رب ہے کی تحدید ہے دھمکی کران نے کہا چھاپ ایمان لا ہے تم ساتھ اس کے پہلے اس کے کی اجازت دوں میں تم کو تم تو گویا کہ میرے ملازم تھے میرے معاوضہ پہ آئے بہت سی اجازت بھی نہیں دی ایسے ہی مان لائے ہو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمہاری چال ہے تمہاری کیا ہے کیسے چال کہ تم نے شہر کے باہر آپس میں کیا مشورہ کیا اور موسا کو پہلے بھیج دیا کہ تم جا کے ان کو جادو دکھا پھر ہمیں مقابلے کے لیے بلائے گا فرون ہم ہر جائیں گے اور پھر ہم ملک پہ کیا کریں گے قبضہ کر لیں گے یہ تو چال ہے تمہار آپس میں مشورہ ہے یہ سمجھی بات یا نہیں دیکھو یہ جی. کہا فرون نے ایمان لائے تم ساتھ اس کے پہلے میری اجازت کے بے چال ہے کہ چلی تم نے شہر کے اندر تا کے نکالو اس سے اس چال کو پسند کری بے جان لو گے کیا جان لو گے فساف تعالمون کہیں تحدید اجمالی یہ دڑکا دیا تحدید ہے اجمالی تم جان لو گے تفصیل آگے ہے دیکھا جائے گا یہ تحدید ہے نہیں تحدید اجمالی ہے آگے تفصیل لاؤ کت انا اس تحادیر کی تفصیل ہے کاٹوں گا میں تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پاؤں کو تبدیل کر کے دائیں ہاتھ بائیں پاؤں پھر سولی پہ چاڑوں گا تم سب کو آلو. جب یہ بات کہی نہ پھرا نے تو انہوں نے کیا جواب دیا جو جادوگر مومن ہو گئے کہنے کا کہ تو ہمیں مار دے گا نا تو مرنے کے بعد ہم کہاں پہنچ جائیں گے اللہ اللہ کا دیدار ہوگا یا نہیں یہ تو ہمارا عین مقصود ہے مقصود ہے شادت جان ہی دے دی جگر نے آج کوئے. یار پار عمر بھر کی بے قراری کو کرارا ہی دیا کہنے لگے بے شک ہم اپنے رب کی طرف کرنے والے ہیں ہمارا عین مقصود ہے باقی تو جو دھمکی دیتا ہے ہمارے اندر اور کوئی عیب دیکھا تو نہیں کوئی قصور دیکھا یہی عیب دیکھا ہے کہ ہم ایمان لے ہیں ایمان کوئی عیب ہے ایمان کا بدلہ لینا چاہتا ہے اور نہیں بدلہ لیتا تو ہم سے ایک مانا دوسرا مانا کہ نہیں اے پاتا تو ہم سے مگر اس بات کا کہ ایمان لے ہم اپنے رابطی ایتو کے ساتھ جب کے آئیں ہمارے پاس اور تو کوئی قصور نہیں ربنا نفرغ نا صبرا مناجات او دعا کر رہے ہیں اے ہمارے پروردگار بہاد ہمارے اوپر صبر اور فوج کر تو ہم کو اس سال میں کہ ہم کیا ہوں ترم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 اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیان ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام